کا کا یا حبیب اللہ سلام علی کا یا نبی اللہ واقع السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبارکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمد اللہ رب المین اللہ آپ کی طبیعت شریف کیسی ہے؟ اللہ تعالی کا فضل و احسان داموں میں واہ بھائی واہ ماشاء اللہ آج ہمارے سلسلے مدنی منوں کے سوالات اور امیر و سنت کے جوابات کون کون سے گلدستے لے کر آئے ہیں دیکھیں دو موضوع ہیں ہمارے پاس ایک موضوع عدل کا ہے اور ایک خیانت کا ہے عدل عدل جیسے ہم کہتے ہیں عدل و انصاف عام طور پر عدل کا معنی جو ہے نا وہ ہے درمیانی راستہ اختیار کرنا اس کو اعتدال بھی کہتے ہیں بڑا مشکل سا لفظ ہے عدل کہلاتا ہی ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے اور حضور نبیج جی کریم صلی اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نوری منبر عطا ہوں گے نوری منبر انصاف کرنے والوں کو دیے جائیں گے انصاف بندہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس سے یعنی یوں سمجھیں کہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ بین بے انصافی کسی کا حق دبا لینا ایسے کام وہی شخص کر سکتا ہے جس سے آخرت کے دن پر یقین نہ ہو دیکھیں آپ <سؤال> سمجھیں عقیدہ جو ہوتا ہے نظریہ جو ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے وہ درست ہونے کے کتنے فوائد ملتے ہیں؟ مسلمان کی بے عملیاں جو مسلمان کر رہے ہیں وہ ایک طرف کچھ نہ کچھ مسلمان دنیا مانتی ہے کہ باعمل ہیں دین پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان دو کے فرق کو سمجھے ایک مسلمان اور ایک غیر, غیر مسلم کے فرق کو پہلے سمجھیں آپ مسلمان ادل کی طرف آئے گا اس لیے کہ اس جو ہے نا اس کا ایک عقیدہ جو ہے نا وہ عقیدہ آخرت ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا جس طرح چاہو جو بھی چاہو جس طرح گزار لی دنیا میں موج کر لے جو غلط کام کرنے تھے کر لیے شراب پینی تھی پی لی جو کھیل لیے پھولا غلط کام کرنے تھے یہ سارے غلط کام کرتے کرتے دنیا نکل جائے گی نہیں عقیدے کا نظریے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں انسان کی جو جڑ ہے وہ درست ہو جاتی ہے اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی عقیدت صحابہ کی محبت اہل بہت کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جب بندے کو آخرت کا یقین ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے دنیا عارضی ہے میرے سامنے بچے بھی مر جاتے ہیں میرے سامنے بڑے بھی مر جاتے ہیں بوڑھے بھی مر جاتے ہیں یہ سب مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ختم نہیں ہوئے ان کو کل بروز قیامت جمع کیا جائے گا حساب کتاب ہوگا قبر کا معاملہ ہوگا جب یہ باتیں ذہن میں ہوتی ہیں تو بندہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح زندگی گزارنے کا اس کو حکم ہے تو, تو ہر چیز ہر عمل جو وہ کرتا ہے اس تھیم اس کی بیسک یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے مجھے نام عمل دیا جائے گا تو جب یہ بات پیدا ہوگی اچھے اخلاق آئیں گے برے اخلاق جائیں گے معاشرے کی برائیاں چلی جائیں گے صرف ایک عقیدہ درست ہو جائے مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے وہ یوم عدل ہے اس میں اس یوم میں حساب کتاب ہے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے انسان اللہ تعالی کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اس کو بننے کے لیے <coughs> یہ چیز ہے ایک تو یہ کہ انصاف بازو کے لیے انصاف کا تقاضا ہے اور ایک یہ کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا یہ چیز دو باتیں الگ الگ ہیں یعنی ہمیں تو انصاف کرنا ہے اور یہ نہیں ہے کہ کوئی چیزیں تقسیم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انصاف کے خلاف ہی کر دیا والدین نے وہ ایسا نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کا لحاظ رکھے اور ساتھ ساتھ یعنی ہم اس چیز سے یہ چیز حاصل کریں مدری منہ جو چیز حاصل کریں وہ یوں کریں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں برابر ملے صحیح ہے ہمارے ساتھ انصاف ہو جب ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہم جس چیز کو بے انصافی سمجھتے ہیں شرن بے انصافی ہو یا نہیں ہو دین اسلام اس کو بے انصافی کہے یا نہ کہ یہ الگ بات ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم انصاف سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے تو یہ بھی ذہن ہونا چاہیے جس جگہ مجھے انصاف کرنے کا حکم ہے مجھے وہاں پر انصاف کرنا ہے اور اگر کسی نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے جسے میں انصاف سمجھتا تھا تو مجھے صبر کرنا ہے یہ بات سمجھنی ہوگی تو عدل کی بہت اہمیت ہے آئی آپ کو ایک بابانی گلدستہ دکھاتا ہوں جی میرا نام واشف رسول ابو مٹھائی لاتے ہیں امی کہ بار لوگ بڑے زیادہ لے لیتے ہیں کیا بڑے زیادہ لے سکتے ہیں یا چھوٹے بڑوں کو برابر ملنا چاہیے چھوٹوں کے کپڑے بھی چھوٹے امی بناتی ہے بڑوں کے بڑے بنواتی ہے تو بڑوں کو اگر زیادہ دیا امی نے تو کیا ہوا آپ صبر کر لیا اگر آپ کے بھائی کو ہی تو ملا نا تو اس میں اگر چھوٹوں کو ویسے زیادہ دیا بڑوں کو کبھی زیادہ دیا تو اس میں دل میں برا منانا نہیں چاہیے امی ابو اس طرح کا جو بھی کام کرے نا تو اس کو اوکے کر گر دیا کریں البتہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے انداز اختیار نہ کریں جس سے بچوں کے دل ٹوٹیں آپس میں منافرت ہو حسد ہو غیبت کے دروازے کھلے اب جیسے ایک بچے کو زیادہ پیار دیا دوسرے بچے کو کم پیار دیا تو اس سے وہ جس کو کم پیار ملا نا اس کو دل میں نفرت پیدا ہوگی اور یہ منع بھی ہے ایسا کرنا دونوں کو اس انداز میں رکھے کہ بچوں کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھے پیار نہیں کرتے اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے بچنا ہوگا ول تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح اگر کسی مدنی منہ کو ابو جو ہے زیادہ چیز دے دیتے ہیں یا امی زیادہ چیز دے دیتی ہیں اور کسی کو کم مل جاتی ہے اب جس کو زیادہ مل گیا وہ خوش نہ ہو یہ کہ اپنے چھوٹے بھائی کو دکھا رہا ہے دیکھو مجھے تو ابو نے یہ دیا مجھے امی نے یہ دیا آپ کو کیا ملی اتنی سی چیز تو ایسا ماحول نہ بنائے جس کو زیادہ ملا ہے وہ بھی شکر ادا کرے جس کو کم ملا ہے وہ بھی شکر ادا کرے اور وہ اس لیے شکر ادا کرے کہ کم ملا اگر نہیں ملتا تو ملتو گیا نا تو اس چیز میں شکر ادا کریں اور اس قسم کا ماحول نہ بنائے نہ اس کو زبان چڑھائے دیکھا بس وقت ہوتا ہے کہ ماحول یوں بنتا ہے کہ اس کو چھڑا چھڑا کے کھا رہے ہوتے ہیں دیکھا تمہیں تو ملا بھی نہیں تو اس طرح محلی بنانا چاہیے اگر ابو کوئی چیز لے کر آئے امی کوئی چیز لے کر آئے اور آپ سو رہے تھے اب وہ ایسی چیزیں کہ آپ کے اٹھنے تک وہ چیز خراب ہو جائے گی بھائی نے کھالی تو وہ بڑا بھائی جو ہے اب وہ ایسی باتیں نہیں کرے نا چھوٹی چھوٹی بات ایک بڑا بھائی بڑے والی باتیں کرے گا اب بسوں کو اس کو بتاتے ہیں چڑھاتے ہیں ہم نے جو ہے رات میں یہ کھایا تھا اور وہ جو چھوٹا بھی ہوتا تو سو رہا تھا مجھے نہیں اٹھایا تو اس کو اٹھاتے کیسے اس کو اٹھا رہے ہوتے تو جب بھی نہیں اٹھتا اور بسوں دماغ میں یوں بھی ماحول بن جاتا ہے کہ نیند سے اٹھا کے بالٹین کھلا تو دیتے ہیں اب اس کو یاد نہیں ہوتا okay. جب صبح اٹھ کے جو اس کے جو ریپر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں سب نے کھایا تھا مجھے نہیں کھلایا نہیں آپ کو کھلایا تھا تو اب کیا کریں کہ آپ کی ویڈیو بنا لیں جی آپ یہ کھا رہے ہیں بھئی آپ کو کھلایا تھا آپ کو یاد نہیں رہا اگر آپ کے امی ابو آپ کے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رات میں کھلایا تھا تو آپ یقین کریں اب یہ کیا آپ کو یاد نہیں بس اگر نیند میں کھا لیتے ہیں وہ نیند ہوتی ہے کیا کہیں گے اس کو یہ کہ آپ نے کھایا تھا بہرحال آپ کی امی کے لیے کھایا تھا تو ٹھیک ہے آپ نے کھایا تھا لیکن جو بڑے بھائی ہیں جن کو زیادہ حصہ ملا وہ اترائیں نہ اور اپنے چھوٹے بھائی کو چڑھائے نہیں ورنہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں بیٹھے گی جو بڑے بھائی ہیں تو جن کو شریعت جو ہے بڑا کہتی ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے سکتے ہیں یا آپ لے لیں اور جیسے بڑا بھائی تو ہے باپ کی جگہ پر بھی ہے تو بڑے بھائیوں کو جو ہے زیادہ شفقت کرنی چاہیے بڑی بادیاں جو ان کو بھی شفقت ہے اب کتنا چھوٹا سا بھائی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے بڑے بھائی کو بھائی جان اور بھائی جان اسی جان نکالتا ہے تو ایسے نہیں بنے بھائی جان ایسا کہ جان نچھاور کرنے والے بنے یہ نہیں بنے بھائی جان یعنی بڑے بھائی سے مراد آپ کی پندرہ سال کی عمر پر تو جو بڑے بھائی ہیں وہ بھائی جان بنے نہ کہ چھوٹے بھائیوں کی جان نکالنے والے بنے اور جو والدے ہیں وہ بھی اکثر تعلق رکھیں بسوں کا یوں ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو پیار کرتے ہیں کسی اولاد کو اور دوسرے پہ ایسی شکت نہ کریں تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہاں امی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہیں بائجن سے زیادہ کرتی ہیں ان سے زیادہ کرتی ہیں تو ایسا ماحول نہ بنا کہ مدنی منع کو یہ احساس ہو جائے ایک مجھے واقعہ یاد گیا واقعہ کا مفوم بتا رہا ہوں کہ بارگاہ میں ایک عورت اپنے دو بچیوں کے ساتھ آئی اب منظر یوں تھا کہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ نے اس کو تین کھجورے دی اب ایک کھجور جو ہے اس نے ایک مدنی منی کو دے دی ایک بیٹی کو دے دی دوسری خجور جو ہے وہ دوسری مدنی منی کو دے دی اب یہ تیسری کھجور جو ہے خود کھانے ہی والی تھی کہ اس نے بیچ میں سے دو کیے اس کے آدھی پھر مدنی منی کو دے دی اور آدھی کھجور جو ایک اور مدنی منی کو دے دی اب یہ ایسا اثار تھا ایسا پیار تھا حرط رضی اللہ تعالی انہا یہ اصہار دیکھ کر خوش ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ایسی عورت آئی تھی اور ایسا ایسا بچوں سے محبت دیکھی ایسا ایسا اشار دیکھا تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب اشار کرنے کے سبب اس عورت کو جنت عطا فرما دی ہے تو کتنی پیاری باتیں جو والدین ہیں کبھی ایسا ہو تو اس ادا کو بھی ادا کریں کہ خود کھانے والے ہو اور آپ کا مدنی منہ یا آپ کی مدنی مننی دیکھ رہے ہو تو اشار کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے اشار کا سواب ملے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ ججل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہو سکتا ہے کہ جنت بھی عطا ہو جائے اور آپ کے اس فعل سے آپ کی محبت آپ کے مدنی مننے آپ کی مدنی منی کے دل میں مزید بیٹھے گی ایک مدنی پھولے کے مدنی منوں کو اچھی غذائیں کھلائیں کیونکہ اگر آپ اچھی غذائیں کھلائیں گے اچھی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ شاء یہ بڑے ہو کر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو جو ہے دعائیں دیں گے جی مادھائی اچھا یہ تو ایک عدل کی بات ہوئی اور لازمی بات ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے ہمارا آج کا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے خیانت خیانت ارے بورے اخلاق پیدا ہیں کچھ لوگ خیانت بھی کہتے ہیں خیانت بھی مجھے تو یہ یاد ہے خیانت خیانت چلیں جی خیانت تو اس کی تعریف پہلے آپ سمجھیں اور آسانی بھی آپ کو بتا دی جائے گی فکر نہیں کریں ڈرے نہیں ڈریے کا نہیں ٹھیک ہے نہیں اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا تھا تصروف جی کسی شخص کی اجازت کے بغیر نہ شری اجازت ہے نہ اس کی اجازت ہے اور اس کی چیز کو استعمال کر دیا کسی طور پر بھی استعمال کیا تو یہ خیانت ہوگا مثلا کسی نے ٹافی پکڑائی کہ پکڑوں میں تھوڑی دیر میں آتا ہو ہو سکتا ہے وہ شام چلا گیا آپ کو دیکھ کر میں آ رہا ہوں اور آپ نے کہا ہم تو بیٹھے ہی تھے ساس میں کہ کچھ مل جائے اور کھا گئے تو یہ خیانت ہو جائے گی خیانت ہے ہاں وہ یہ ہے کہ امی ابو نے ٹافی دی ابو نے دی کہ میں آ رہا ہوں اور آپ سے پتہ ہے کہ ابو کی چیز کھا تو ابو تو خوش ہوں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے اور شفقت فرمائیں گے آپو کی خالی جگہ بھائی مم. کی کھاتے میں سوچیے گا مم. یہ نہ کہ بھائی تو ایک توفی کھلانے کے بعد کچھ اور بھی کھلا دے آپ کو مم. تو وسائل ہو جائے گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کی ہم سفر حج پر نکلے ہیں ایک جگہ ہمارا قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہم نے اس کے لیے جب قبر کھو دی تو ایک بہت, بہت بڑا کالا سانپ بیٹا مم. نظر آیا جس نے خبر کو بھر رکھا تھا اسے چھوڑ دیا دوسری خبر کھودی تو وہی سانپ نظر آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس کے حل کے لیے در حاضر ہوئے بتائیے اب کیا کریں یہ ایک خبر کھودی دوسری کھودی تو है. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے हो हो اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورت حال ہوگی بالآخر دونوں نے اسے ساتھ بھری قبر میں دفن کر دیا واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے بورے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیالت کرتا تھا اس طرح اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا مسئلہ آٹا تھا گھر والوں کو یہ دس کلو بیس کلو آٹا ہے اس میں سے ایک کلو آٹا گھر والوں کے لیے لے لیا اب ایک کلو جو ہے وہ بھوسا وغیرہ کوئی چیز ڈال دی تاکہ وہ بیس کلو کا بیس کلو ہو جائے اور ایک کلو جو ہے گویا ایک طرح سے نفے کے طور پر مل جائے لیکن حقیقت میں کتنا نقصان ہوا کیسا نقصان ہوا دنیا کے لیے عبرت ہو گیا ایسا ہوا ایسے بری حالت ہوئی تو پیارے مادری منو خیالت کرنا ہے جب دل میں خوف خدا ہو اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو جب بھی برائی کی طرف شیطان بسوسا ڈالے گا ہم وہ برائی کرنے سے ڈرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اسی طرح جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے خیانت کی تو امانت رکھنے والے کو اگرچہ معلوم نہ بھی ہو تب بھی اللہ کا تو جانتا ہے جب یہ ذہن بن جائے گا تو ان شاء اللہ برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا پیارے منو نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ خیانت نہیں کریں گے اللہ شاء وجل مزید اماد بھائی کیا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو ایک مدانی گلدستہ دکھایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ My name is Siddha and I am a student of his in Mazar-Sat-ul-Madirah, Bradford UK. My question is, if another student from my class tells me to, to take care of, the, of his belonging, example, book, pen, no book, am I allowed to use them without his permission? Someone has left me, such as a cloth or یا قلم یا کاپی تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہوں نا یہ سوال کیا انہوں نے تو اس میں یہ کہ امانت کو تو استعمال نہیں کر سکتے اور اگر وہ نابالغ ہے جس نے آپ کو دیا ہے تو اس کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے واللہ اللہ تعالی عغلم و صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی صلو اللہ وسلم پیارے مدنی منو ایک تو امانت آپ نے سمجھ لی کوئی آپ کے پاس چیز رکھوا کے جا رہا ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح کسی کے گھر میں جانا ہوتا ہے مدرسے میں جانا ہوتا ہے یا مسجد میں چلے جاتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانا بھی منع ہوتا ہے لیکن بعض مدنی مننے ایسے ہوتے ہیں ان کو مدنی منہ کیا ہے یہ اچھے بچے نہیں ہوتے ان کی چیز جو ہے بغیر زیادہ استعمال کر لیتے ہیں جو امانت والی چیز ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے جو امانت والی چیز نہیں ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے بس اوقات یوں ہوتا ہے کسی گھر آپ مہمان بن کر جاتے ہیں آپ مہمانی بنے آپ شرارتی بچے کیوں بن رہا ہے اب اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے بسوقات اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر ہاتھ لگانے سے نقصان ہو سکتا ہے آپ ان کی کوئی کاچ کی چیز ہوتی ہے یا ان کی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں بس جو ہے وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو ضرورت کیا آتی اس قسم کے کام میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ مدنی منع ہوتے ہیں اور مدنی منع اس قسم کا کام نہیں کرتے آ, چیز میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے اور جب کسی کے گھر میں جائیں تو اس کو بھی پوچھ کے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یہ کام کر لیں ہم یہ کام کر لیں ہم یہ چیز لے لیں ہم یہ چیز نہیں لیں تو اگر وہ اجازت دیں تو ہم نے کرنا ہے بلکہ سوال ہی نہیں کرنا کہ ہم یہ کام کر لیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ کہیے ماں اللہ از لیکن سوال نہ کیجئے یہ اچھی بات نہیں ہے عمل کریں گے جو جو امیر سنت دعوت برکاتوں ملالیہ ہمیں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے اور یہ جو باتیں آپ کو پتہ چلتی جائیں اس کو دوسروں کو بھی بتائیے ان شاء اللہ اس طرح وہ بات آپ بھولیں گے بھی نہیں اور آپ کو یاد ہو جائے گی اور عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا ان اللہ خوش نصیب مصری خاتون یہ مصر کا سچا واقعہ ہے ایک مدرسہ جو کہ قرآن کریم کی تعلیم دیتی تھی اپنی طالبات کو یہ نیکی کی دعوت دیا کرتی دی کہ پارہ سولہ سورہ سوہا آئےت نمبر ایٹی فوری کا ترجمہ کمزوری ماں اور اے میرے گا تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو وہ مدرسہ کہا کرتی تھی کہ میں اس آیت مبارکہ سے بڑی متاثر میں جب بھی اذان کی آواز سنتی ہوں چاہے کسی مصروف کے کون ہو خود کو یہ آیت مبارکہ یاد دلاتی ہوں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں حتیٰ کہ جب رات دو بجے تحج کا الارم بجتا ہے اور میں گہری نیند کے سبب پر مزید سونا چاہتی ہوں تو یہ آیت مبارکہ مجھے یاد آتی ہے اور مجھے جگاتی ہے اس مصری خاتون کے شوہر کی عادت تھی کہ جب کام سے واپس گھر آتے تو پہلے فون پر کھانے کی ہدایات دیتے کہ یہ پکالو وہ پکالو تاکہ گھر پہنچنے پر گرما گرم کھانا تیار ملے ایک دن انہوں نے فون پر محشی نامی ڈش کی فرمائش کی اس ڈش میں انگور کے پتوں میں چاول اور دیگر چیزیں بری جاتی ہیں اور پھر ان کے رول کر کے ہلکی آٹھ پر پکنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس ڈش کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے کیوں نہ کہ وہ رول بنانے میں مشغول ٹھیک ہے ازان کی آواز سنائی دی صرف تین رول باقی رہ گئے تھے جن کے بھرنے میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگتے اس کے بعد تمہیں پتہ دینا تھا لیکن اس نے اس میں عادت سب کام چھوڑے اور نماز پہ کھڑی ہو گئی دوسری طرف شوہر نامدار بار بار فون کر رہے تھے لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ محترمہ سجدے میں اور کھانا بھی تک تیار نہیں ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ صرف تین رول بھرنے رہ گئے تو ناراض ہوئے اور غصے کے عالم میں کہنے لگے کہ اپنا کام ختم کر کے دیکھ کی چولہے پر رکھ کر بھی تو نماز ادا کی جا سکتی تھی تین رول بھرنے میں آخر دیری کتنی لگنی تھی یہ کہنے کے بعد جب ان کے قریب آئے تو دیکھا کہ سجے کی حالت میں زوجہ محترمہ انتقال کر چکی تھی وقت یہ کسی قابل رشک موت ہے اللہ کی شان دیکھی اگر وہ رول بنانے میں مصروف رہتی تو شاید ان کی موت سجدے کے بجائے کچن میں آبی. اللہ بہت ہم سب کو نیکیوں میں جلدی جلدی جلدی کرنی چاہیے قرآن کریم کے چوٹے پارے میں سورہ آل عمران آئے نمبر ایک سو تینتیس میں وہ ساری محتم جس ترجمائے کنجولیمان اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان ان میں سب آسمان و زمین آ جائے پرہیزگاروں کے لیے تیار دور منصور میں اسی آیت کے تحت حضرت سعید بن رضی اللہ فرماتے ہیں نیک اعمال میں جلدی کروں فتو ہندیہ میں حدیث نقل کی گئی الخیر لا اقس یعنی نیکی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے تو وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں غور کریں جو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لازمی بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی وہ ٹال جاتے مسئلہ بال بھائیوں کو نوازتا کہا جائے تو کہتے ہیں جمے سے شروع کریں گے یا کہیں گے نوکریوں سے ریٹائر ہونے یا بچیوں کی شادیاں کرنے کے بعد فض حرض ادا کریں گے دقت فرض ہو تو کی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں رمضان میں ادا کریں گے حالانکہ رمضان شیل سے پہلے اگر دقت فرض ہو گئی ہے تو رمضان کا انتظار کرنا بلا اجازت شرفی رمضان تک تاخیر کرنا یہ بھی گنا ہے داڑی مبارک سجانے کا कहा جائے तो پڑھ کے آئیں گے تو کریں گے زندگی کا حالانکہ کوئی بھروسہ نہ اس طرح بہنوں کو پردے کی تلقین کی جی آپ شادی ہو جائے دو چار بچے ہو جائیں تو پھر پردہ کریں گے ماجلہ حالانکہ موت سر پر کھڑی ہوتی ہے جب ریٹائر ہوں گا تو رشوت سے توبہ کر لوں گا اس سے پہلے رشوت तरह رہوں گا ماجلہ اس طرح کی نیتیں اس طرح خطرناک ہے کیا خبر اس سے پہلے موت آن پہنچے اور ہم اندھیری قبر میں جا سوئیں لہذا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے جلد تر نیکیاں کما لینی چاہیے کچھ نیکیاں کما لو جلد آخرت بنا لو کوئی نہیں بھروسہ ہے اپنی زندگی کا یاد رہے بازہ مت ایسے بھی جن میں تاخیر مستحد ہے جہاں ان اعمال کو ان کے شرائط کے ساتھ تاخیر سے بجا آنا افضل ہوتا ہے مثلا ساکھی میں تاخیر افضل ہے